سورہ یاسین ترجمہ شمع خدمت میر رحیم صاحب خواہش آ چی و عید کے پیش گوا گائیں وہاں ن گائیں کاری تارک مقبول صاحب ترجمہ کن گائیں اعجاز علی عجز ب زبان اردو ممپنا لوٹی اللہ, شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نیات رحم والا ہے قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی شک بی شک آپ پیغمبروں میں سے ہوتی تقی سیدھے رستے پر ہو تنزیل العزیز الرحیم یہ اللہ غالب اور مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ڈرائیں اور لوگوں کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهم مقمعون ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال رکھے ہیں اور وہ توڑیوں تک پسے ہوئے ہیں اور ان کے سر الل رہے ہیں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 ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے رچوں کا تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرے اندم سے غائبانہ ڈرے اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سناؤ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بیت چکے اور ان کے پیچھے رہ گئے ہم ان سب کو محفوظ کیے ہوئے ہیں آپ ان لوگوں سے گاؤ, گاؤں والوں کا کسا بیان کریں جب ان کے پاس آئے پیغمبر اوسلا علیہ مسنئن فکل فکالو گم فقال یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں ما انتم انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان الا معلوم وہ لوگ بولے کہ تم کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے انسان آدمی ہو اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو ربنا يعلم اننا الیکم انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وما ہماری ذمہ داری تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس پالو انسن علی وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا پالو انہوں نے کہا یعنی پیغمبروں نے کہ تمہاری نحوس تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ جو حد سے تجاوز کر گئے ہو وجہ مدينة رجل يسعى قال يا قوم اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ان کی اتبا کرویم اج اتبا کرو ایسے لوگوں کی جو تم سے سلا نہیں مانگتے اور سیدھے راستے پر ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے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 میں ایسا کروں تب تو میں کلم کلّا گمراہی میں مبتلا ہو گیا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں تم سب میری بات سن لو قیل قال لیت حکم ہوا کہ باعث میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہوتی بما غفرنی ربي وجعلنی من المکرمین کاش میری قوم کو اس بات کی خبر ہو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا وما انزلنا على قومی من بعدی من جد من السماء من وما اور ہم نے اس کے بعد اس کوئی, پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ان كانت فإذا وہ تو بس صرف ایک آگ کا چنگار تھا تو اس سے ناگان سب بج کر رہ گئے یعنی مر گئے یا خسرتن علی العباد ما من رسول اللہ افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے وہ مزاق اڑاتے ہیں ألم يروا كم قبلهم من أنهم إليهم لا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وَإن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 من اور اس زمین میں کجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے دین افلاش کو تاکہ یہ لوگ ان کے پلکائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے صبح خان لدی فل پل اصوا تنبت الارض مین بتل اب او مین اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے جوڑے بنا دیے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے لها ذلك اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے ولقم الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ گھڑتے گھڑتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے يَنبغي أَن تُدرِكَ الْقَمْرَ عَلَى اللَّيْنُ سَابِخُ النَّارُ وَكُلْ فِي فَلَكٍ کمال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 اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے رہتے هُمْ لَهُمْ هُمْ اور اگر ہم چاہیں تو انہی سواریوں میں ان کو غرق کر دیں پھر نہ ان کو کوئی فریاد رس ہو نہ کوئی رہائی ملے نہ کوئی بچا سکے الا رحمتا متن یہ سب ہماری طرف سے رحمت ہے مگر ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے جو تمہارے پیچھے جو کچھ کر رہے وہ ڈرو اس سے تاکہ تم پر رام کیا جائے آیا ت إلا اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں وہ ادا اللہ کی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رس اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر ممنوس کہتے ہیں کہ بلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو سری غلطی میں ہو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 وہ عذاب ان کو پکڑے پھر نہ تو یہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے اور جس وقت سور پونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے یا هذا ما وعد الرحمن وصدق کہنے لگیں گے ہماری بربادی کس نے ہمیں ہماری خواب گاؤں سے جگا دیا یہ وہی یہ تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا پیغمبروں نے سچ کہا تھا ان كانت یہ تو صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے لا نفس ولا تجزون الا ما كنتم تو اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے ان اصحاب اليوم شغل جنت والے لوگ اس دن و نشاد کے مشغلے میں ہوں گے ہم و ازواج فی کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ما يدعون وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا سلم کو مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا اليوم المجرمون او گناہ تم آج الگ ہو جاؤ کمیا بنی تو کی اولاد کیا ہم نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا کہ وہ تمہارا کلہ دشمن ہے سراط کیا ہم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ خاص میرے رب کی عبادت کرو کہ سیدھا راستہ یہی ہے افلم تو اس شیطان نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تو کیا تم کو سمجھ نہیں کو تم یہی وہ جہنمے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی اسلم پس تم لوگ کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں آج اس میں داخل ہو جاؤ المالی وتقی تین منا دین و تشہدی کے دن ہم مہر لگائیں گے ان کے منہ پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ یہ کرتے تھے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹھا کر یعنی اندا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے وَلَوْ نَشَاءُ عَلَى مَكَانَتِ عَلَى مَكَانَتِ مُضِيًّا وَلَا اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے ومن اور جس کو ہم لمبی بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اونگا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں ومال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے نہ ان کا شایان شان ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن جو حکمت سے بھرا ہوا ہے لِنظر من کہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا طلبگار ہو راستہ دکھائے اور کافروں پر بات حجت پوری ہو جائے اولم فَهُمْ لَا فم لینا فَهُمْ لَا لالک کیا انہوں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 شارشکرو اور ان میں سے ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے من دون تو انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لا وهم لهم مگر وہ ان کی مدد کی ہر کس طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسر کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں میرے پیغمبر یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کیا انسان یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ جگڑالو تڑاک پڑاک جگڑنے لگا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 وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علی ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے ہی پیدا کرے گا جس نے تمہارے لیے سب طرف سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے رہتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر سے ویسے ہی دوبارہ پیدا کر دے ہاں کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ذات ہے اِنَّمَا اس کی شان یہ کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے صدق اللہ العظیم راست گشت اللہ کے چونیں زبردستیں پرور دگاریں ذاتیت